اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی في کتاب لا يضل ربی ولا ينسا آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ الطاہا کی آیت نمبر اکیہ سے شروع ہوگا گزشتہ آیات میں حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام کی یہ باتیں یہاں مذکور ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا فرعون کو کہ جو اللہ کے دین کو جھٹلائے گا اور اللہ کی بات نہیں مانے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا تو فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس نے سیاسی چال چلی موسا علیہ السلاط وسلام کو پسانے کی کوشش کی اچھا تو یہ بتاؤ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں جن میں تمہارے باپ دادا بھی ہیں اور میرے باپ دادا بھی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا ان سب کو بھی عذاب ہوگا اب موسا علیہ السلط اگر یہ کہیں کہ ان سب کو بھی عذاب ہوگا تو لوگ سب مسا علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ صرف ہمیں جہنمی نہیں کہتا ہے بلکہ ہمارے باپ دادا کو بھی جہنمی کہتا ہے لیکن مسا علیہ السلاۃ وسلام بہت خوبصورتی سے اس مشکل, اس مشکل سے نکل گئے کیسے نکلے ہیں دیکھیں کال فما بال القرون الاولى فرعون نے کہا جو پہلے گزری ہوئی قومیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو بال کہتے ہیں حال کو جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان میں تو تمہارے باپ دادا بھی ہیں اور میرے باپ دادا بھی ہیں کیا وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے کتاب کتنی اچھی طرح نکل گئے کہا کہ ان کی جو معلومات ہیں ان کی معلومات ایک کتاب میں ہے ربی ولا رب انسا اور میرا رب جو ہے وہ نہ ہی غلط ہوتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے میرا رب جو ہے حساب کتاب میں غلطی بھی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے اس کو معلوم ہے سب کچھ یعنی فرعون جو مسا علیہ السلاۃ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا نا نہیں پھنسا سکے اس لیے ایک مسا علیہ نے بہت ہی عقلمندی کے ساتھ جواب دیا اللہ مہدا میرا رب وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بستر بستر کی طرح ہے یہ زمین لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں وسل کل کنفی ہلا اور چلائیں تم لوگوں کے لیے اس میں راستے راستے بنائے ہیں اللہ تعالی نے اس میں وہ انضل انسما اما اور اتارا ہے آسمان سے پانی فاخرجنا بھی ازوا نبات تنشتا اور پھر اس پانی کے ذریعے قسم قسم کے پودے اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں کلو اور آؤ کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو یعنی اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ انہ یقیناً اللہ کی ان قدرتوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے منہا خلقناکم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اسی مٹی سے بنایا ہے نا وہ فی ہاں اور اسی میں پھر ہم تمہیں لوٹائیں گے واپس وہ منہا نخری جو نخرا اور اسی زمین سے تم لوگوں کو ہم دوبارہ نکالیں گے مرنے کے بعد و لینا ہو آیا تین کل اور ہم نے فرعون کو ہماری تمام نشانیاں دکھائی لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قال اجئتنا تخری من ارضنا وری قیا موسا فرعون نے کہا تو اپنے جادو کے ذریعے اے موسا ہمیں اپنی زمین سے مصر سے نکالنا چاہتا ہے یہ جادو دکھا کر تو ہمیں اپنے وطن سے نکالنا چاہتا ہے فلنا تین نہ کب کہتا ہے کہ یہ تمہارا جادو ہے ہم بھی اس کی طرح ایک جادو لے کر آئیں گے مقابلہ کریں گے تمہارے ساتھ فجال بین بہین کر مو آپ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقت مقرر کریں لا نخلف ہو جس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے یعنی سب آئیں گے نہنو ولا انت مکان سوا کوئی ایسی جگہ اور وقت آپ مقرر کریں کہ آپ بھی اس میں آئیں گے اور ہم بھی مکان سوا اور جگہ جو ہے بالکل صاف ہو تاکہ سب کو نظر آئے کیا ہو رہا ہے خالم زینتی شم اناسدہ مس علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا ملنے کا دن عید کا دن ہے عید کے دن سب لوگ آتے ہیں سب کے چھٹی ہوتی ہے وہ شرن نہ سودا اور لوگ دوپہر کے وقت آئیں اس لیے کہ دوپہر کے وقت بالکل اندھیرا تاری نہیں ہوتی روشنی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی بہت اچھی ہوتی ہے ایک سوئی اگر کوئی پھینکے تو نظر آتی ہے مسا علیہ السلات و السلام نے یہ کہا کہ مقابلے کا دن عید کے دن ہے سب لوگ آئیں گے اور دوپہر کے وقت وہ جگہ ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ جس میں سب لوگ آ سکتے ہیں وہ کھلا ہوا میدان ہوگا نا صاف ستھرا میدان تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس فرعون کو وقت دے دیا ہے کہ عید کے دن ہمارا مقابلہ ہوگا آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں وہ کل کے سبق میں بیان کریں گے وہ صلی اللہ تعالی خلق محمد صحب اجمائین سبحان